السلام علیکم پچھلے لیکچر میں ہم نے کروس کال الگردم کے سلسلے میں کاروائی مکمل کر لی تھی اور پرمز الگرودم کے بارے میں گفتگو شروع کی تھی ان دونوں کا ذکر میں نے اس طرح کیا تھا کہ منیمم اسپیننگ ٹری کے حوالے سے گریڈی اسٹریٹجی کی بنا پہ یہ دو الگرودمس بلکہ اس کے علاوہ اور بھی چاندے کے الگردمس ہیں لیکن یہ دو کامن الگردمس ہیں جن سے منیمم سپیننگ ٹری بنایا جا سکتا ہے دونوں گریڈی اسٹریٹجی کے ذریعے کام کرتے ہیں اور ان کے پیچھے جو محرک تھا وہ جینرک اپروچ جو تھی وہ ہم نے شروع میں کور کر لی تھی بلکہ اس کے لیے ہم نے ایک ایم ایس ٹی لیما بنایا تھا جس کو ہم نے پروف کیا تھا کہ کس طرح اگر ہم یہ کٹ ڈیولپ کریں اور کٹ میں جو ایجز کراس کر رہے ہیں ان کو کسی طرح چنیں یا ان میں سے جو سب سے منیمم ویٹ ایج ہے اس کو چنیں تو اس اسٹریٹجی یہ گریڈی اسٹریٹجی کی بنا پہ جو ٹری بنے گا وہ منیمم اسپیننگ ٹری ہوگا کروس کال ایلردم کے بارے میں ہم نے جب مثال بھی دیکھی تو پتہ یہ چلا کہ کروس کال جو ہے وہ ایک سنگل ٹری شروع سے آخر تک نہیں بناتا بلکہ وہ ایک فارسٹ بناتا ہے جس میں جو ٹریز ہیں وہ آہستہ آہستہ مرج ہو کے ایک سنگل ٹری کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور یہ پھر فائنلی ایک منیمم سپیننگ ٹری بنتا ہے وہاں پہ ہم نے یونین فائن ڈیٹاسٹرکچر کا استعمال کیا کیونکہ ہمیں ان ٹریز کا بندوبست کرنا تھا کہ کون سا ٹری اور ان میں ایجز یا ورڈسیز کون سے ہیں اور پھر یہ آہستہ آہستہ یونین کے ذریعے مرچ ہو کے ایک سنگل ٹری بن گئے جہاں تک پرمس ایلگردم کا تعلق ہے یہ ایک سنگل ٹری ہی بناتا ہے ان اینڈ بلکہ یہ شروع سے ہی ایک سنگل ٹری بناتا جاتا ہے اور اس میں ورڈ ایڈ کر کے اس ٹری کو بڑھاتا جاتا ہے تب تک کہ تمام ورڈ جو ہیں وہ اس ٹری میں شامل ہو جاتے ہیں اور اور آپ کے پاس ایک منیمم سپیننگ ٹری بن جاتا ہے اس میں بھی ایک گریڈی اسٹریٹجی ہے اور گریڈی اسٹریٹجی اسی جنریک ایلگردم کے حوالے سے ہے یعنی کہ جو کٹ ہے اس میں سے منیمم ایج یا کرنٹ منیمم ایج جو ہے کرنٹ کٹ کے اندر اس کو چنا جائے اور اس کو ٹری میں شامل کیا جائے آئیے آج ہم منیمم اسپینگ ٹری کے حوالے سے پرمس ایلگردم کو دیکھ لیتے ہیں اسی طرح کہ ہم اس میں کیسے کاروائی ہوگی یعنی کہ ہمیں وہ ڈیرا اسٹرکچرز کیا درکار ہوں گے جس کی بنا پہ یہ ٹری جو ہے یہ بنے گا اور اسٹور بھی ہوگا پھر ہم اس کی ایک مثال دیکھیں گے اور پھر آخر میں اس کے انالس کریں گے ٹائمنگ کے حوالے سے کہ ایک گراف میں اگر آپ نے پرنس ایلگردم سے منیمم سپیننگ ٹری ڈھونڈنا ہے تو کتنا ٹائم درکار ہوتا ہے پرگریدم بلس دی ایم ایس ٹی بائی ایڈنگ لیوز ون ایٹ اے ٹائم ٹو دا کرنٹ ٹری وی اسٹارٹ ودا روٹ ورٹکس اٹ کین بی اینی ورٹکس ایٹ اینی ٹائم دا سب سیٹ آف ایجز اے فارمز ٹری انسکال تمہید میں بیان کر دی ہیں کہ پرم ساگردم جو ہے یہ ایک کرنٹ ٹری کے اندر نئے ورڈسیز یا لیوز ایڈ کرتا جائے گا اور کسی وقت بھی جو ہمارا اے سیٹ ہے اس میں جتنے ایجز ہیں وہ ایک سنگل ٹری بناتے ہیں اور جیسے کہ میں نے یہاں لکھا ہے کرسکال میں وہ فارسٹ بنتا تھا اور جس میں ٹریز جو تھے وہ مرج ہوتے تھے ابس کے حوالے سے یہ خاکہ میں نے دکھایا ہے جس میں اصل میں ایک ٹری جو ہے اس کی کچھ صورت سورج جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے یہاں پہ میں نے پورا گراف تو نہیں دکھایا البتہ یہ دکھایا ہے کہ اس گراف کے کچھ ورڈسیز جو ہیں وہ ٹری کی شکل اختیار کر چکے ہیں اور ان کے ایجز بھی اور بکیا ابھی کچھ ہیں جو کہ اب آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں یہاں پہ یہ جو آر ہے یہ وہ روٹ کہہ لیں لیکن چونکہ یہ فری ٹری ہوتا ہے تو اس لحاظ سے روٹ نہیں جس طرح کی بائنری ٹری کی روٹ ہے بلکہ یہ کہ پرمز ایلگریدم جو تھا اس کو ہم نے اس نوڈ سے شروع کیا تھا یہ پہلا ورٹیکس تھا اس ٹری میں جو شامل ہوا تھا اب اس نے یا اس ایلگریدم نے چونکہ ایک ورٹیکس یا ایک نیا لیف ایڈ کرنا ہے تو question یہ بنتا ہے کہ کنسیڈر پارٹ آف دا ٹری اینڈ اٹس کامپلیمنٹ v مائنس ایس یعنی پہ آپ یاد کیجیے کہ یہ جو کٹ تھا اس کی ڈیفینیشن کیا تھی اس میں ہم نے کیا یہ تھا کہ جو گراف ہے اس کے ورڈ سیز جو ہے ان کو لے کے ان میں سے چند کو ہم نے علیحدہ کیا تھا بقیہ وی مائنس ایس جو تھے وہ اس کا کمپلیمنٹ بن گئے یعنی کہ ایس میں کچھ ورٹیکس ہیں اور بقیہ وی مائنس ایس جو ورٹیسیز ہیں وہ ایک دوسرے سیٹ میں ہیں یہ جو سیٹ تھا اس سے یہ ہوا کہ اگر آپ یہ باؤنڈری جس طرح کے میں نے تصویری خاکے میں یہ دکھایا ہے ڈاٹڈ لائن سے اگر باؤنڈری امیجن کریں تو اس باؤنڈری کو کچھ ایجز جو ہیں وہ کراس کریں گے کچھ ایجز جو ہیں وہ ایک طرف رہیں گے اور کچھ ایجز جو ہیں وہ دوسری طرف رہیں گے تو جو منیمم ٹری لیمہ تھا وہ یہ کہتا تھا کہ اگر ایسا کٹ ہے اور اس کٹ کو جو ایجز کراس کر رہے ہیں ان میں سے جو منیمم ویٹ ایج ہے اس کو ہمیشہ چنا جائے تو جو سپیننگ ٹری بنے گا جیسے بھی بنائیں ہم اب دوسرا ایلگریدم دیکھ رہے ہیں اس میں بھی وہی لیما چل رہا ہے تو جو منیمم سپیننگ ٹری یا جو سپیننگ ٹری بنے گا وہ منیمم ہوگا تو یہاں پہ بھی اب وہی بات آ رہی ہے کہ میرے پاس ایک کٹ ہے جس کو کچھ ایجز کراس کر رہے ہیں اور میں نے ان میں سے ایک ایج کو چننا ہے اور میرا خیال ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پرنس ایلپردم میں یہاں پہ سٹیج پہ کون سا ایج جو ہے وہ چنا جائے گا تو آئیے یہ دیکھ لیتے ہیں وی ہیو cut of the گراف یہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو کچھ ورڈسیز جو ہیں وہ کٹ کے ایک طرف آگے ہیں اور دائیں جانے بکیا وڈسیز ہیں جو کہ میں نے سارے نہیں دکھائے ابھی اور بھی ورڈسیز ہیں اس گرافٹ کے البتہ یہ کہ ہمارے پاس ایک کٹ ہے اور یہاں پہ دیکھیے کہ جو ایجز اس کو کراس کر رہے ہیں ان کو میں نے دکھایا ہے اس کے علاوہ بھی ایجیز ہیں جو کہ میں نہیں دکھا رہا مجھے یہاں پہ صرف ان ایجز سے مطلب ہے جو کہ اس کٹ کو کراس کر رہے ہیں اور ان کے میں نے ویٹس بھی انڈیکیٹ کیے ہیں Which edge ایج be ایڈ next اب یہ بات ہم پہلے طے کر چکے ہیں کہ the greedy strategy would be to add the lightest edge which in the figure is the edge ٹو you اب ذرا اس تصویر کی جانب دیکھیے اور ہم اس ایج کو بھی identify کر لیں یہ بھی یاد رہے ہم نے اصوم کیا تھا کہ جتنے ایجز ہیں ان کے ویٹس یونیک ہیں تو یہاں پہ آپ کو کوئی ریپٹیشن نظر نہیں آ رہی کوئی ڈوپلیکیٹ ویلیو نظر نہیں آ رہی ایج ویٹ کے حوالے سے ان تمام ایجز جو کہ اس کٹ کو کراس کر رہے ہیں ان میں سب سے منیمم جو ہے وہ یہ ایج فور ہے جو کہ جو لیفٹ سائڈ پہ ٹری کا ایک لیف ہے وہاں سے یہ ایج جا رہا ہے ایک ورٹیکس جس کو میں نے لیبل کر دیا ہے یو کے ساتھ جو گری اسٹریٹجی ہے وہی ایم ایچ ٹیما کی بنا پہ وہ یہ کہتی ہے کہ اس ایج کو چنو اور دیکھیے اگر میں اس کو چنتا ہوں تو میرا ٹری جو ہے وہ ایک اور نوڑ سے اب گرو کر گیا ہے اور اس کے نتیجے میں دیکھیے کیا ہوا سم ایجز داس دا کٹ no longer crossing کراسنگ اٹ اینڈ ادرس دیور ناٹ کراسنگ اٹ ناؤ دے آر کراسنگ دا کٹ اس کٹ کے حوالے سے یہ جو اپڈیٹنگ ہو رہی ہے اس کا بھی لحاظ رکھیے یاد ہے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم یہ کٹ ایک ہی دفعہ بناتے ہیں ایلگردم کے بالکل شروع میں یعنی کہ کچھ ورڈ کو ہم ایس میں ڈال دیتے ہیں اور بکیا کو ہم وی مائنس ایس میں رکھتے ہیں اور یہ پھر پرماننٹلی ڈویژن رہتی ہے نہیں یہ کٹ جو ہے یہ اپ ہوتا رہتا ہے کروسکال ایلگردم میں بھی یہ ہو رہا تھا یہاں پہ بھی آلموسٹ ایکسپلسٹلی اب آپ کو یہ نظر آئے گا کہ کس طرح یہ کٹ جو ہے اپ ہوگا البتہ جب یہ کٹ چینج ہوتا ہے یعنی کہ ایس کے اندر ایک نیا ورٹکس لٹ سے آ جاتا ہے جس کی بنا پہ وی مائنس ایس جو ہے اس میں لیٹ سے ایک ورٹکس کم ہو جاتا ہے تو جو ایجز کٹ کو کراس کر رہے تھے لازمی بات ہے وہ تبدیل ہو جائیں گے کیا ہوگا کچھ ایجز جو پہلے کراس کر رہے تھے پچھلے کٹ کو جن میں سے میں نے وہ منیمم ایج یا ان ایجز میں جو منیمم تھا ویٹ کے حوالے سے اس کو چنا تھا اب وہ ایجز اس کٹ میں کچھ شامل ہوں گے کچھ نہیں ہوں گے بلکہ کچھ نئے ایجز جو وہ اس کٹ میں نئے کٹ میں آ جائیں گے اور یہاں پھر ہم وہی کاروائی دہرائیں گے کہ یہ جو نیا کٹ ہے اس میں جو ایجز کراس کر رہے ہیں ان میں سے جو منیمم ویٹ ایج ہے اس کو چنا جائے اور اس کی بنا پر جو ورٹیکس جو ہے اس کو چن کے جو ٹری بنتا جا رہا ہے اس میں اس کو شامل کر لیں یہ بات میں اب دوبارہ دوہرا دیتا ہوں سلائیڈ پہ سم ایجز cut دا کٹ آر نو لانگر کراسنگ اٹ اینڈ ادرس کراسنگ اٹ آر ناٹ یہ دیکھ لیجئے کہ کٹ جو ہے ایکچولی اب چینج ہو گیا ہے یہ ایج جو پہلے یو تک جا رہا تھا اب اس کٹ میں شامل نہیں ہے وہ تو بلکہ اب ٹری میں آ گیا ہے اور اب ایجز جو کراس کر رہے ہیں ان میں سے بارہ دس چھ سات والا تو ابھی پہلے سے یہ سارے موجود ہیں البتہ یہ دیکھیے یو کے آنے کی بنا پہ یہ دو ایجز تین اور نو شامل ہو گئے ہیں اور چانسز ہیں کہ کچھ اور ایجز بھی شامل ہو سکتے ہیں خاص طور پہ وہ جو کہ یو سے نکل کے بکیا اور ورٹسیز پہ جا رہے ہیں جو کہ ابھی ٹری کا حصہ نہیں یہاں پہ اب ایلگریڈمکلی ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ وی نیڈ این ایف وے ٹو اپٹ دا کٹ اینڈ ڈیٹرمن دا لائٹ ایج کلی دو باتیں ایک ہم نے کٹ کو اپڈیٹ کرنا ہے اور دوسرا ہمیں لائٹ ایج جو ہے اس کو کلی ڈٹرمنٹ کرنا ہے اب جہاں تک لائٹ ایج کو ڈٹرمنٹ کرنا ہے یاد ہے کرسکال میں ہم نے کیا کیا تھا وہاں پہ ہم نے ایچ کو شروع میں شارٹ کر لیا تھا اور اس کی بنا پہ ہم ان کو چنتے جا رہے تھے یعنی کہ ہم نے اس کا انتظام پہلے سے ہی کر لیا تھا پرنس ایلگرتم میں ہم یہ سارٹنگ نہیں کریں گے بلکہ اس کا ایک اور طریقہ اپنائیں گے دوسری یہ بات کہ یہ جو کٹ جب اپڈیٹ ہوتا ہے یعنی کہ کچھ ورٹسیز جو ہیں وہ s میں آ جاتے ہیں اور اس کی بنا پہ v-s جو سیٹ ہے اس میں ایک ورڈس جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اس چیز کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا کٹ جو ہے ایس اور v-s کی جو ڈویژن ہے وہ کہاں کہاں پہ ہے یعنی کہ کون سے ورٹسیز اس طرف ہیں اور کون سے ورٹسیز اس کے کمپلیمنٹ میں ہے ان دونوں کے لیے کیا کیا جائے تو آئیے اس کی جانب چلتے ہیں To ڈو دس وی ول میک یوز آف اے پراٹی کیو اب جہاں تک یہ ورڈسیز میں سے یا ایجز میں سے جو منیمم weight ایج ہے اس کو چننے کے لیے ہم پرایورٹی کیو استعمال کریں گے اب یہاں پہ ایز اے ڈیرا اسٹرکچر آپ کو فوراً معلوم ہونا چاہیے کہ پرایورٹی کیو کیا ہے اس پہ آپریشن کیا ہے اور اس کی افیشئنٹ امپلیمنٹیشن کیا ہے یاد ہے یہ ہم نے ہیپس کے سسٹم میں یہ چیز کی تھی کہ ہیپ کا ایک جو سب سے کامن اور بہت زیادہ جو استعمال ہے وہ پرائرٹی کیو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے تو یہاں پہ پرائرٹی کیو جو ہے وہ ان ایجز جو کہ یہ جو کٹ ہے ہمارا اس کو کراس کر رہے ہیں ان میں سے جو منیمم ہے ان میں سے جو بھی چننا ہوگا وہ ہمیں پرائرٹی کیو سے پتا چلے گا یعنی کہ ہم پرائرٹی کیو من کیو بنائیں گے یعنی کہ جو منیمم جو item ہوگا وہ سب سے آگے ہوگا head of the queue ہوگا اچھا اب یہاں پہ question یہ ہے کہ what do we store in the priority queue it may seem logical that edges that cross the cut should be stored since we choose light edges from these although possible there is a more elegant solution which leads to a simpler algorithm یہ سوال ذرا سا اس پہ غور کر لیجئے میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ ہم ایجز جو ہیں جو کٹ کو کراس کر رہے ہیں ان میں سے منیمم ایج جو ہے اس کو تلاش کرنا چاہتے ہیں کروس کال میں جیسے کہ میں نے ارض کیا ہم نے اس کا بندوبست پہلے ہی کر لیا تھا یعنی کہ ہم نے ایجز کو سارٹ کر لیا تھا تو وہاں پہ یہ مسئلہ نہیں تھا یہاں پہ ہم ایک لحاظ سے ڈائنامک اسٹیٹ رکھتے ہیں کہ کٹ کہاں پہ ہے اور اس کٹ کو کون سے ایجز کراس کر رہے ہیں اور ان میں سے ہم نے ایک منیمم کو چننا ہے ہمیں اب یہ نہیں چاہیے کہ جو کٹ کو کراس کر رہے ہیں ایجز ان کو ساروں کو سارٹ کریں وہ کہہ کر سکتے ہیں اگر چاہیں لیکن جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے پہلے بھی کہ اگر ایک سیٹ آف آئٹمس میں سے ہم نے کسی وقت صرف منیمم دیکھنا ہے یا میکسیمم دیکھنا ہے یا لینا ہے تو اس کے لیے ایک مناسب ڈیٹا سٹرکچر پرائرٹی کیو ہے یا ہیپ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کیونکہ اس میں لاگ این آپریشن میں آپ یہ چیزیں اور اس کے بعد ہیپ فائی کر سکتے ہیں یعنی کہ منیمم صرف اگر چاہیے آپ کو کسی وقت تو اس کے لیے پرائرٹی کیو یا ہیپ جو ہے وہ بہتر ڈیٹا اسٹرکچر ہے اب آپ اس کو صورتحال کا اگر جائزہ لیں تو نظر آتا ہے پرائرٹی کیو جو ہے اس میں ایجز رکھے جائیں جو کہ کٹ کو کراس کر رہے ہیں البتہ جو ایلگر میں اسٹریٹجی استعمال کی جاتی ہے میں وہ اصل میں کو کیو میں نہیں رکھتے بلکہ ان ورڈ کو ہم رکھتے ہیں جو کہ ایجز جو کراس کر رہے ہیں کٹ میں اس کی دائیں جانے والے یعنی کہ وی مائنس ایس پہ جو ایجز جن پہ جا رہے ہیں ان کو ہم پرایریٹی کیوں میں رکھیں گے البتہ اب کوشچن پیدا ہوگا پرایورٹی اگر ہم ورٹیسیز رکھ رہے ہیں تو وہ چیز کیا ہے جس کی بنا پہ وہ پرائرٹی مینٹین کی جائے گی یا اس کی سلیکشن ہوگی کہ منیمم یہ ہے اور بڑا اس سے وہ ہے تو آئیے یہ جو اسٹریٹجی ہے اس کی جانب چلتے ہیں جیسے کہ میں نے سلائڈ میں دکھایا تھا اس کی بنا پہ جو پرمس الگم ہے وہ اصل میں ذرا زیادہ ایلیگنٹ بھی اور زیادہ سمپل بھی بن جاتا ہے For each vertex u in v وی اب یہ دیکھ لیجیے کہ وی s کا یہاں پہ اب کیا مطلب ہے وہ تصویری خاکے میں بھی آپ دیکھتے رہے ہیں کہ v جو ہے وہ تو ٹوٹل ورڈسیز ہوگی گراف میں ایس جو ہے یہ وہ vertices ہیں جو کہ current spanning ٹری کا حصہ ہیں اور اس کی بنا پہ یہ جو کمپلیمنٹ سیٹ ہے v-s یہ وہ ورٹیسیز ہے ویچ آر ناٹ پارٹ آف دا کرنٹ اسپینگ فار ایچ ورٹیکس یو این دس کمپلیمنٹ سیٹ وی ایسوسیٹ اے key یو یاد رہے کہ ہم جو نوڈ یا جو ڈیٹا یا جو آئٹم یا جو آبجیکٹ کیو میں ڈالنا چاہتے ہیں جنرلی اس کے ساتھ ایک کی associate ہم کر دیتے ہیں اور یہ کی جو ہے اس سے وہ پرائرٹی ڈٹرمن ہوتی ہے یہ کی کیا ہے یہ تو اس ایپلیکیشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے لیکن یہاں پہ کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ورٹیکس کو تو ہم اسپینگ ٹری کا جو ورٹیکس جو اس میں شامل نہیں ہے اس کو ہم پرائرٹی کیو میں ڈالیں گے لیکن پرائرٹیز گی کیا وہ یہ آئٹم جو ہے یا یہ جو رے میں بنا رہا ہوں کی یو اس کو ہم استعمال کریں گے کی میں کیا ہے دا کی یو از the ویٹ آف دا لائٹسٹ ایج گوئنگ فرام یو ٹو اینی ورٹیکس ایس ایف دیر از نو ایج فرام یو تو یہ کی ویلو جو ہے اس کے بارے میں ذرا غور کر لیجیے کہ ہمارے پاس کچھ ورڈسیز جو ہیں وہ کرنٹ اسپینگ ٹری میں آ چکے ہیں اور ان ورڈسیز سے ایجز نکل کے بکیا ورڈیز کی جانب جا رہے ہیں جو کہ کٹ کی دوسری طرف ہے یعنی کہ وی مائنس ایس میں جو ورڈسیز ہیں ان تک جا رہے ہیں اب ہوگا یہ کہ کوئی ایک ورٹیکس لے لیں لیٹس یو اس سے لازمی نہیں کہ صرف ایک ایج جو ہے وہ کسی اور ورٹیکس پہ جائے اور یہ دوسرا ورٹیکس جو ہے وہ وی مائنس ایس میں ہے یعنی کہ ایک ورٹیکس سے ملٹیپل ایجز ہو سکتے ہیں جو کہ کٹ کو کراس کر رہے ہیں تو ہم کریں گے یہ کہ اس ورٹیکس کو لے کے اگر اس میں ایک سے زیادہ ایجز کٹ کو کراس کر رہے ہیں ان میں سے جو منیمم ہے اس کو ہم لے لیں گے اور اس کو ہم کی کے طور پہ استعمال کریں گے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک لحاظ سے شروع سے ہی چھانٹی سی ہو جائے گی کہ جو کٹ کو ایجز کراس کر رہے ہیں ان میں سے چھانٹی کر کے اور جو واقعی منیمم ہے ان میں اب جو ایپس روٹ منیمم فائنلی نکلتا ہے اس کو چن لو دوسری بات ہمارے پاس یہ فری ڈیسر یو ارے موجود ہے کیونکہ یاد ہے اسی کی بنا پہ ہم وہ ٹری ایکچوئل ٹری جو ہے اس میں جو ایجز ہوتے ہیں وہ ریکارڈ کرتے ہیں کیونکہ ایونچلی ہم نے دیکھنا تو ہے کہ یہ ٹری بنا کیسے اور اس میں ایجز کون سے ہیں کیونکہ ہمیں یہ ٹری بھی ترکار ہوگا کافی ایپلیکیشن میں تو ان دو چیزوں کی بنا پہ اب ہم مثال کی جانب آہستہ آہستہ چلتے ہیں اس سے پہلے میں الرگردم پورا آپ کو دکھا دوں گا اور اس کے بعد ہم پھر ایک گراف کو لے کے اس پہ پرنس ایلگردم کے ذریعے ایمسٹی نکال لیں گے یہاں پہ اب یہ جو پرائرٹی کیو والی کاروائی ہے اس کو میں نے تصویری خاکے کے ذریعے اس طرح دکھایا ہے کہ ایس جو سیٹ ہے اس میں جو ورڈسیز ہیں وہ کٹ کے ایک جانب ہیں اور ان کو میں نے کلر کر دیا ہے یہ ہالو نہیں جن میں آر بی اے بی سی ایم ڈی یہ شامل ہیں اور کٹ کے دوسری جانب جو ورڈسیز ہیں جن کے ساتھ ایجز ہیں وہ اب میں نے لیبل کیے ہیں وی وائی کیو ٹی یو اور ڈبلیو اب یہاں پہ دیکھیے کہ جو پرائرٹی کیو کے حوالے سے میں نے کیا چیز ریکارڈ کی ہے یہ جو یہ جو ہیں جن سے یہ ایجز نکل رہے ہیں جو کہ کٹ کو کراس کر رہے ہیں میں نے ان کو لیا ان میں سے دیکھیے کیا کیا آپ کے پاس آتا ہے جہاں تک اے کا تعلق ہے یہاں سے دو ایجز جا رہے ہیں باہر ایک وی کو جا رہا ہے اور ایک کیو کو جا رہا ہے ان دونوں میں سے کون سا ہلکا ہے ایج کے حوالے سے وہ ہے ٹین اسی طرح سی سے کیو تک جا رہا ہے ٹی تک جا رہا ہے اور یو تک جا رہا ہے اس کے علاوہ فائنلی ڈی کو دیکھ لیجئے کہ یہاں سے بھی یو تک اور w تک اور اس طرح اور ایجز بھی ہو سکتے ہیں اب میں یہ کروں گا کہ یہ جو لیٹس ہیں ان سے جو ورڈسیز اب مجھے ان ایجز کی بنا پہ ملتے ہیں یہ جو کراس کر رہے ہیں ان کی جو ویلوز ہیں ان کی بنا پہ پرائرٹی کیو میں بناتا ہوں اور پرائرٹی کیو میں دیکھیے کہ جو سب سے آگے نوٹ آئے گا وہ یو ہوگا کیونکہ یو جو ہے ایز اے ورٹیکس اس کا جو ایج ڈی کے ساتھ ہے وہ اس کا ویٹ 4 ہے اور اس کے بعد پرائرٹی کیو میں اگر دیکھیں تو ڈبلو کو جو ایج جا رہا ہے وہ ویٹ 5 کے حوالے سے نیکسٹ لائن ہے اس کے بعد آپ کے پاس یہ 6 والا ایج ہے پھر 7 ہے پھر 10 ہے اور پھر 12 جہاں تک Y کا تعلق ہے اس کو ابھی کوئی ایج نہیں جا رہا کرنٹ جو ٹری میرا بنا ہے وہاں سے یعنی کہ A, B, C, R, M, D ان سارے ورڈسی سے Y اور اس طرح کے ابھی کئی اور ہو سکتے ہیں وہاں پہ ایجز نہیں ہے Y کے ایجز شاید ابھی بعد میں آئیں لیکن اس صورت حال میں جب کرنٹ کٹ یہاں پہ ہے تو Y تک دیکھیے کہ کوئی ایج نہیں اور اس کی بنا پہ وائی یا وائی جیسے جتنے بکیا نوٹس ہوں گے ان کی جو پرائرٹی کیو کے حوالے سے پرائرٹی ہے اس کو میں انفینیٹی رکھوں گا یعنی کہ یہ کیو میں بالکل آخر میں لگے ہوں گے تو کیو کے حوالے سے ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو جو آئٹم مجھے چاہیے وہ بالکل سامنے موجود ہے اور بکیا جو ہیں وہ اپنی پرائرٹی کے حساب سے اگر ہیپ ڈیٹاسٹرکچر ہے تو وہ اس ہیپ کے اندر کہیں نہ کہیں موجود ہیں یہ بھی دیکھ لیجئے کہ یہ ایک من ہیپ ہوگی اگر ہم اس کو اندرونی طور پہ دیکھیں کہ ہم نے پرائرٹی کیو جو ہے اس کو ایز اے ہیپ امپلیمینٹ کیا ہے پرائرٹی کیو جو ہے اس سے تو یہ جو ایجز والا معاملہ ہے یا کٹ کے اندر کون سے ایجز انوالوڈ ہیں اس کا تو ہم نے بندوبست کر لیا دوسری بات جو رہ گئی ہے وہ یہ کہ کون سے ورٹسیز ایس میں ہیں اور کون سے ورٹسیز وی مائنس ایس میں ہیں اس کے لیے بھی بڑی سمپل سی اسٹریٹجی ہے ایک اسٹریٹجی یہ ہم کرتے ہیں کہ جو ورڈسیز ایس میں آ جاتے ہیں ان کا ہم رنگ جو ہے وہ چینج کر دیتے ہیں ہم پہلے بھی ایسی کاروائی کرتے رہے ایلگردم میں کہ کلر یو ایک ارے ہم بنا لیتے ہیں جس میں ہم جیسے جیسے ورڈسیز ایک سیٹ سے دوسرے سیٹ یا ایسی کوئی ترتیب جس میں ان کی ممبر شپ جو ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے وہ ہم کلر کے ذریعے کرتے ہیں ڈیپتھ فرسٹ سرچ میں بھی ہم نے یہی کاروائی کی تھی تو یہاں بھی ہم ایک سمپل کلر رے کو استعمال کریں گے اور وہ یو We also need to know which ورڈ are in S and which are not. To ڈو this, we will assign a color to each ایکس If the color of a وڈ is black, then it is in S, otherwise وائز تو یہ اب کافی سمپل سی بات ہوگی اب ہمارے پاس وہ تمام ایلیمنٹس موجود ہیں جس کی بنا پہ ہم پورا الگردم اب بنا سکتے ہیں ہم نے پہلے سے اس کا جواز پیدا کر لیا تھا کہ ہم گریڈی اسٹریٹجی کی بنا پہ یہ الگریدم بنائیں گے ہم نے یہ جو دو باتیں تھیں کہ کٹ کو جو ایجز کراس کرتے ہیں ان میں سے منیمم کون سا ہے اس کو چننا یا یہ بھی کہ کون سے ایجز اس کو کراس کر رہے ہیں اور فائنلی یہ کہ وی اور وی مائنس ایس اور وی مائنس ایس جو سیٹس ہیں یہ کون ہے یعنی کہ ان کے اندر کون سے ورٹسیز ہے ان کا بھی بندوبست کر لیا تو آئیے آپ پورے کا پورا ایلگردم جو ہے ہم اس کے اوپر ایک نظر توڑا لیتے ہیں اس کے سارے اسٹیپس بڑی آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائیں گے پرم جی ڈبلو آر یہاں پہ میں نے یہ کیا ہے کہ گراف جی بھجوایا ساتھ ڈبلو جو ویٹ رے ہے ہر ایج کا ویٹ جو ہے وہ اس میں بھجوایا اور ایک ورٹیکس آر جو ہے اس کو میں نے ڈیزیگنیٹ کیا کہ جو ٹری ہے وہ یہاں سے بنانا شروع کرو تو کچھ انیشلائزیشن مجھے کرنی پڑے گی وہ ایسے کہ فور ایچ یو انیشلی تمام جو ہیں وہ وی میں ہیں اور دیکھیے میں نے کی یو جو ہے اس کو انفینیٹی سیٹ کر دیا یہ سب کی انیشل value یہ ہوگی اور اس بنا پہ یہ key کی ویلو جو میں بناتا جا رہا ہوں میں اس کو پی کیو یعنی کہ پرائرٹی کیو کے کی انسرٹ پروسیجر کو کال کر کے یو کو انسرٹ کرتا ہوں اور جو, جو معیار استعمال ہو رہا ہے پرایورٹی کے لیے وہ کی آف یو ہے اور دیکھیے انیشلی ساری چونکہ انفینٹی ہوں گی تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک یہ ٹری بنے گا تو صحیح لیکن اس میں ساری کیز جو ہیں وہ انفینٹی ہوں گی اور دوسری بات جو لوپ میں میں نے کی وہ یہ کہ کلر آف یو از وائٹ یعنی کہ پہلے جو ہیں سارے وی میں ہیں ایس میں ابھی کوئی نہیں آگے سب سے پہلی کاروائی میں نے یہ کی کہ جو ورٹیکس میرا ورٹیکس ہے اس کی کی ویلیو کو میں نے زیرو سیٹ کر دیا یہ میں اسیوم کر رہا ہوں کہ ایج ویٹس جو ہیں وہ پوزیٹو ہیں یعنی کہ زیرو سے زیادہ ہیں اس پنا پہ کی آر ایک زیرو گارنٹی کرے گا کہ اگر میں پرائرٹی کیو میں آر کو ڈالتا ہوں یا جیسے کہ آپ دیکھیں گے میں اصل میں اس کی, کی ویلو کو ڈیکریز کروں گا تو اس بنا پہ یہ ہیڈ آف دا کیو میں آ جائے گا پری ڈیسر آر کو میں نے نیل سیٹ کیا کیونکہ یہ میرا اسٹارٹنگ پولیٹکس ہے اور یہاں پہ یہ ایک نیا میتھڈ جو ہم ایکچولی پہلے دیکھ چکے ہیں پرائرٹی کیو کے حوالے سے ڈیکریز کی کال ہے پی کیو کی آر کاما کی یہ جو کی آپریشن ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ پرائرٹی کیو میں جو کوئی آئٹم موجود ہے وہ اپنی پرایورٹی کے حساب سے کیو کے اندر کہیں ہے اگر خاص طور پہ کیو جو ہے آپ نے ایز اے ہیپ امپلیمنٹ کی ہے تو وہ ایلیمنٹ جو ہے اس بائنری ٹری میں کسی لیول پہ کہیں ایز اے نوڈ لگا ہوا ہے وہ انر نوڈ بھی ہو سکتا ہے وہ لیف نوڈ بھی ہو سکتا ہے وہ روٹ پہ بھی ہو سکتا ہے جب میں نے اس کی پرائرٹی ویلیو کو ڈیکریز کیا ہے یعنی کہ یہاں پہ یہ جو کی ارے ہے اس کے اندر میں نے کی آر کو جب زیرو سیٹ کر کے ڈیکریز کی میتھڈ کو کال کیا ہے تو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ آئٹم جو ہے اس کی پرائرٹی کو ڈیکریز کرو یا ایک لحاظ سے چینج کرو اور نئی پرایورٹی کے حوالے سے اس کی جو بھی کیو میں پوزیشن بنتی ہے وہاں پہ اس کو لے کے آؤ یہ کچھ ایسے آپ سمجھیں کہ پرائرٹی کے حساب سے کیوں بنی ہوئی ہے جس میں اشخاص کڑے ہیں اور ان میں سے ایک صاحب جو ہیں ان کی پرائرٹی کو ایک دم یا ایلیویٹ کر دیتے ہیں یا اس کو ڈیکریز کر دیتے ہیں ہسپتال میں ایسا ہو سکتا ہے کہ لائن تو بنی ہوئی ہے مریضوں کی لیکن شاید ایسا ہوتا ہے کہ ایک مریض جو ہے ان کی حالت ایک دم بہت خراب ہو جاتی ہے تو پرایورٹی کے حوالے سے ان کو فوراً جو ہے و کے بالکل سامنے لے کے ڈاکٹر کے پاس پھر آپ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پہ بھی کچھ ایسی بات ہے کہ کیو جو ہے اس کے اندر پوزیشن ایک دفعہ بن جاتی ہے تو وہ فکس نہیں اگر میں کسی آئٹم کی پرائرٹی چینج کروں تو میں کوشش یا کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں یا میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ کیو میں ری آڈرنگ کی جائے اور اس کے بنا پہ اس آئٹم کو اب ایک نئی پوزیشن دی جائے جو کہ آگے بھی ہو سکتی ہے پیچھے بھی ہو سکتی ہے جہاں تک ہیپ کا تعلق ہے اس میں میں نے سمپلی یہ کیا کہ اگر اس کی ویلیو چینج ہوئی تو مجھے ریہپفائی کرنا پڑے گا کیونکہ اس میں ہو سکتا ہے کہ اس آئٹم کے نیچے جتنے نوڈس ہیں ان کے ساتھ اگر منیمم ریلیشن شپ تھی تو وہ شاید اب وائلٹ ہو گئی یا اس میں تبدیلی آ گئی جس کی بنا پہ یا تو اس نوٹ کو اب پرکلیٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا اور بقیہ نوٹس کو پرکلیٹ اپ کرنا پڑے گا یا یہ کہ اگر ایک نوٹ کی ویلو کو ہم نے اور ڈیکریز کر دیا ہے تو من کیو میں یا من ہیپ میں اب اس کی پوزیشن جو ہے وہ ذرا اوپر کی جانب ہے تو اس لیے ہمیں ایک لحاظ سے پرکلیٹ اپ کرنا پڑے گا تو جہاں تک یہ ڈیکریز میتھڈ ہے یہ ہم نے کور کیا تھا ڈیرا اسٹرکچر میں یہاں پہ ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں یہ میں نے بات صرف اس لیے کی کہ یہ یاد دہانی ہو جائے کہ یہ ڈیکریز کی میتھڈ کیا ہے اور اس کے نتیجے میں اندرونی طور پہ پرائرٹی کیوں جو ہے اس میں کیا تبدیلی لانی پڑتی ہے اور خاص طور پہ اگر ہم منیمم ہپ استعمال کریں تو وہ منیمم ہپفائی میتھڈ جو ہے یا ری وہ کس طرح یہاں پہ ایکٹیویٹ ہو کے ہیپ کو ری ایڈجسٹ کر دے گا سٹیٹمنٹ نمبر 5 سے اب ہمارا وائل لوپ چلے گا جو کہ اس پرائرٹی کیو کو دیکھتا رہے گا اور اس لانگ ایز پرائرٹی کیو از ناٹ ایمٹی جو پہلی چیز ہم کرتے ہیں اس میں سے ہم جو کرنٹ منیمم ہے ورٹیکس پرائرٹی کے حساب سے اس کو ہم دیکھے نکالتے ہیں یہ یاد رہے کہ یہ وہ سیٹ جو ہمارا یا وہ جو کٹ ہے اس میں یہ وہ جو مینیمم ایج والا یو ہے یہ یہاں پہ آئے گا اور اب ہم یہ کریں گے کہ یو کو چونکہ اب ہم ایس میں شامل کر رہے ہیں تو اس کی بنا پہ ہمیں اب جو کٹ ہے اس کو اپ ڈیٹ کرنا ہے تو یہاں سے اب ہم سٹیٹمنٹ نمبر سیون سے فار ایچ یو ان اجیسنٹ آف یو یہ لوپ چلاتے ہیں یعنی کہ یو سے جتنے نئے ایجز ہمیں ملتے ہیں یہاں پہ اب وہ cut جو ہے وہ update ہو رہا ہے if color of V is white یعنی کہ جو نیا ایج ہمیں ملا جو کہ adjacent ہے اگر یہ وائٹ ہے تو اس کے بنا پہ ہم دوسری چیز جو چیک کریں گے وہ یہ کہ جو ایج weight ہم نے priority میں رکھا ہوا تھا یہ دیکھئے کی array جو ہے اس کے اندر ہم نے یہ رکھا تھا کہ وہ ورڈیز جن کا اس یو کے ساتھ کنیکشن ہے یہ فور ایچ وی اینسنٹ آف یو اس وی کا جو کنیکشن یو کے ساتھ ہے اس کا ویٹ ہم نے کی وی میں رکھا تھا یعنی کہ اس ورٹکس کے ساتھ ہم نے ایسوسیٹ کیا تھا چانسز ہیں کہ یہ وی کی جو کی تھی یہ پہلے شاید انفینٹی تھی یا ایون زیادہ تھی یہاں پہ اب یہ یو کو سلیکٹ کرنے کی بنا پہ ہم ڈبلیو یو وی کو دیکھتے ہیں کہ اگر اس کی ویلیو کرنٹ کی وی سے کم ہے تو ہم دیکھیے کی وی کو اپڈیٹ کرتے ہیں یعنی کہ یہ ورٹیکس جو اب ہم سیٹ میں شامل تو نہیں ہے البتہ یہ ایک کینڈیڈیٹ بن جائے گا آئندہ کے لیے اس کی کی کو ہم چینج کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم نے پرائرٹی کی کیو کا ڈیکریز کی میتھڈ کال کیا کہ یہ وی جو ورٹیکس ہے اس کی ریوائزڈ کی ویلیو لے کے جو بھی کاروائی کرنی ہے یعنی کہ اندرونی طور پہ پر پرائرٹی کیو میں چیزوں کو ایڈجسٹ کرو اگر وہ ہیپ ہے تو اس کو ایڈجسٹ کرو اور پھر وی ویز اکول ٹو یو یہ ہمارا وہ بیک پوائنٹر ہے اب ہم پھر واپس چلے جائیں گے بالکل وائل لوپ میں وہاں سے پھر چیک کیا پرائرٹی کیو از ناٹ ایمٹی پھر اب ہم نے یو کو نکالا فور ایچ وی اینٹ آف یو پھر ہم نے وہی ساری کاروائی کی اور دیکھیے اس کے اندر اب ہم سمپلی ایک کام ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو وی جتنے ہیں ان کی بنا پہ ان کیز کو اپڈیٹ کر کے ان کو کیو میں ری ایڈجسٹ کر رہے ہیں ہاں یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ جو سٹیٹمنٹ نمبر ٹویلو ہے جب یہ فور ایچ وی ایڈجسن آف یو ہینڈل ہم کر لیتے ہیں تو پھر یو کو ہم بلیک انڈیکیٹ کر دیتے ہیں اس کا کلر سیٹ کر دیتے ہیں یعنی کہ یہ اب ہمارے سیٹ ایس کا ایک ممبر بن گیا ہے پہلے وہ وی مائنس ایس میں تھا ایلگریدمک اسٹیپس جو ہیں وہ اتنے مشکل نہیں اس میں جو چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں وہ کافی سمپل ہیں ڈیٹا اسٹرکچرس کے حوالے سے بھی اور کانسٹرکٹس کے حوالے سے بھی لیکن جیسا کہ ہمارا معاملہ رہا ہے کہ جب بھی ہم کسی ایلگردم کو دیکھتے ہیں تو اس کو ہم ایک مثال یا اس کے میں ہم ایک ریل گراف پہ چلا کے دیکھتے ہیں یہ کروس میں بھی ہم نے کیا تھا تو آئیے اب یہ الگریدم جو ہے ہم یعنی پردم بھی ایک گراف پہ چلا کے دیکھیں اور اس سے دیکھتے ہیں کہ یہ منیمم سپیننگ ٹری ہمیں کیسے حاصل ہوگا یہاں <سؤال> پہ میں نے ایک گراف پریزنٹ کیا ہے وہ انڈائیکٹڈ گراف ہے اور اس میں دیکھیے کہ ایجس پہ ویٹس ہیں اب وہ جو بالکل شروع والی کاروائی ہے وہ میں نے فی الحال اس میں نہیں دکھائی وہ یاد رہے کیا تھی کہ میں نے تمام ورٹسیز کو کلر وائٹ اسائن کر دیا تھا ان کی کیز کو میں نے انفینٹی سیٹ کر دیا تھا اور اس سے میں نے پرائرٹی کیو بنائی تھی تو اب یہاں پہ میں اگلا سٹیپ دکھا رہا ہوں جس کے اندر یہ جو میرا سٹارٹنگ ورٹیکس آر ہے اس کی کی ویلیو کو میں نے زیرو کر دیا ہے جس کی بنا پہ پرائرٹی کیو میں یہ والا جو ہے یہ ہیڈ پہ آ جائے گا اب یہاں سے وہ وائل لوپ جو ہے اس کو ہم چلاتے ہیں کہ ہم نے اس ورٹیکس کو نکالا یہ ہمارا وہ یو بنا اور یو کے حوالے سے اب اس کے جو ایڈجیسنٹ ورڈسیز ہیں جو کہ یہ ہیں اور یہ والا یہ دو ورٹیسیز ہیں ان کے اوپر جو ایج ویٹس ہیں وہ فور اور 8 ہیں اب ہم کریں گے یہ کہ یہ جو دو ورٹیسیز ہیں چونکہ یہ ایڈجسن ٹو یو ہے تو ان کی ہم کی ویلوز کو انیشیلی جو کہ انفینٹی تھی بلکہ یہاں پہ میں نے یہ کوشچن مارک سمبل استعمال کیا ہے میننگ کہ یہ انفینٹی ہے انیشلی یہ انفینٹی تھی لیکن اس وائل لوپ میں آ کے اندر جو فور لوپ ہے اس کی بنا پہ اس کی ویلو میں فور سیٹ کروں گا کیونکہ دیکھیے اس ایج کا ویٹ جو ہے وہ فور ہے اور اسی طرح اس ورٹیکس کی جو پرائرٹی ہے یا کی ویلیو کو میں ایڈ کر دوں گا یہ جو بکیا ورٹسیز ہیں یہ ابھی اس کاروائی میں شامل نہیں ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ورٹیکس جو ہے وہ اس کا ایڈجسن نہیں ڈائریکٹ کنیکشن جو ہے اس کا اس ورٹیکس کے ساتھ اور اس کے ساتھ ہے اب یہ صورتحال جب سامنے آئی یعنی کہ اس کو نکالا ان دو کی کیز کو چینج کیا بکیا دیا تو جو پرائٹی کیو کی حالت ہے وہ یو ہوگی کہ ہیڈ آف دا کیو میں یہ ورٹیکس جس کی کی ویلیو فور ہے یہ ہوگا اور اس کے بعد یہ والا ورٹیکس ایٹ اور پھر یہ بقیہ جو ہیں انفینٹی کے حساب سے کسی ترتیب میں ہوں گے یہاں پہ اب ہم یو کو کلر کر دیں گے یعنی کہ جیسے کہ میں نے دکھایا اس کو میں نے اب ہالو کی بجائے بلو انڈیکیٹ کیا ہے اس کے بعد میں پرائرٹی کیو سے اب اگلا ایک ورٹیکس نکالوں گا جو کہ اگر آپ واپس دیکھیں تو یہ والا ورٹیکس ہوگا کیونکہ دیکھیے ہیڈ آف دا کیو میں یہ والا ورٹکس ہی کی کے حساب سے منیمم تھا یہاں پہ اب جب میں پہنچا تو اب وائل لوپ کے حوالے سے چند ایک چیزیں دیکھیے کیا ہوئی ایک تو میں نے یہ ڈیسر کو سیٹ کر دیا ہے یعنی کہ اس سے واپس یو جو ہے یہ وی ہے یہ یو ہے تو میں نے کو سیٹ کیا اس کے بعد اس کے جو ایڈجیسنٹ وڈسیز ہیں جو کہ یہ اور یہ ہیں دیکھیے یہ والے ورڈسیز ایس میں ہیں یہ والے ورڈسیز وی مائنس ایس میں ہیں تو اس ویکس کے جو ایڈجیسنٹ ورڈسیز ہیں وہ یہ والا اور یہ والا ان دونوں کی اب میں پرارٹیز کو چینج کروں گا جو کہ انیشلی دیکھئے انفینیٹی تھی یہ question مارک indicate کر رہا ہے کہ یہاں پہ انفینیٹی تھی اس ایج کا way 10 ہے جس کی بنا پہ اس کی key value کو میں نے 10 کیا اور جب re-hipify کیا تو دیکھئے کس طرح یہ 10 تو یہاں پہ آیا ہے لیکن یہاں پہ اصل میں میں, میں نے ان دونوں کو لے کے اس vertex کو بھی دیکھ لیجئے یہ بھی adjacent ہے اس یو کے ساتھ اس کی جو ایج ویٹ کی ویلیو ایٹ ہے اس کی بنا پہ اس کی کی ویلیو جو ہے ایٹ ہوئی تو ان دو کو لے کے اور یہ بھی موجود ہے ابھی تک یہ پرائرٹی کیو میں شامل ہے اس کو اس کو اور ان تین سیز کو لے کے اور بکیا یہ دو وڈسیز انفینٹی لے کے تو پرائرٹی کیو کی جو نئی کنفیگریشن ہے وہ بنی ایٹ ایٹ ٹین پہ اب ایک چیز نوٹ کیجئے کہ میں نے اس گراف میں دو ایجز جو ہیں ان کے ویٹس کو برابر رکھا ہے وہ میں نے تھئرم پروونگ کے حوالے سے یہ اسیوم کیا تھا کہ ایج ویٹس جو ہیں وہ سارے یونیک ہیں لیکن اس میں ایسی کوئی کنڈیشن نہیں تھی کہ یہ لازمی ایسے گراف ہوں جس میں ایج ویٹس جو ہیں یونیک ہو تبھی وہ تھرم کام کرتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہم یہ ہیپ سٹرکچر میں یہ دیکھ چکے ہیں کہ منیمم کے حساب سے لیس دین ایکول کی کاروائی بھی ہم اس میں شامل کر سکتے ہیں خیر ہوا یہ ہے یہ دو ورٹسیز اب ایس میں آگے ادھر سے یہ بیک پوائنٹر وہ پری والا پوائنٹر اور پرائرٹی کیو کی نئی کنفیگریشن جو ہے وہ 8 ایٹ ایٹ ٹین کو پرائرٹی کیو کے حوالے سے یہ چیز کا لحاظ کیجیے گا کہ پرائرٹی کیو میں ہم صرف کیز کو سٹور نہیں کر رہے بلکہ وہ ورٹسیز بھی جا رہے ہیں ورٹیکس کی جو کی ہے اس کو ہم سیپریٹلی ایز این آرگیومنٹ بھیج رہے ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب امپلیمنٹ ہم کریں تو پرائرٹی کیو جو ہے وہ ورٹیکس میں سے اس کی, کی ویلیو کو نکال لے یا کسی میتھڈ سے وہ گیٹ کر لے تو یہاں پہ جب میں نے پرائرٹی کیو میں یہ ایٹ ڈالا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب 8, 8 سے مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ یہ دو وٹ کون سے ہیں کیونکہ دونوں کی جو ویٹس کی ویلو ہے وہ برابر ہے نہیں چونکہ ہر کی کے ساتھ اصل میں وہ ورٹیکس بھی کی ادھر کیو میں موجود ہے تو جب میں اس میں سے ایک ورٹیکس کو نکالوں گا کرنٹ ورٹیکس یا جو منیمم ورٹیکس ہے تو مجھے وہ ورٹیکس بھی ایکچولی مل جائے گا کیونکہ دیکھیے اس ورٹیکس کو لے کے میں نے اس کے ایڈجیسنٹ جو ورڈسیز ہیں ان کو نکالنا ہے اس فور لوپ کے اندر تو بات یہ ہو رہی ہے کہ ایٹ ایٹ دونوں نمبرز جو ہیں اصل میں ان کے ساتھ ان کے جو ورڈسیز ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں تو اب پرائرٹی کیو میں سے جب میں منیمم کو نکالتا ہوں تو ان دونوں میں سے یا یہ والا یا یہ والا یہ اب اس کی امپلیمنٹیشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ پہلے آتا ہے کہ یہ پہلے آتا ہے ایک لحاظ سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ آئے یا یہ آئے ایز long ایز ان دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ منیمم ہمیں ملے گا یہاں اب اس والے کو ہم نے چن لیا ہے اگر اس ورٹیکس کو اب دیکھیں تو یہاں سے اب ہم وہی فور لوپ کو چلائیں گے یعنی کہ اس ورٹیکس کے جو ایڈجسن ورٹیسیز ہیں جو کہ یہ والا ہے اور یہ والا ہے ان دونوں کی جو کی ویلیوز ہیں ان کو ہم اپڈیٹ کریں گے وہ کس طرح کہ جو بھی ادھر کرنٹ ویلیو تھی یاد ہے یہاں پہ 8 تھا کیونکہ دیکھیں یہ دو وڈس جو تھے ان کو ایٹ ایٹ ہم نے اسائن کیا تھا انیشلی یہاں پہ چونکہ ایٹ اس ٹو ویلیو سے بڑا ہے تو میں نے اس کی کی کو اپڈیٹ کیا جس کی بنا پہ میں ہیپ کو ری ایڈجسٹ کروں گا اسی طرح یہ وڈس جو تھا اس میں اصل میں ابھی تک انفینٹی ہی تھی اور اس کو لے کے میں نے اب ایج ویٹ کو ایز اے کی سیٹ کر دیا ہے جس کی بنا پہ یہاں پہ a value جو ہے وہ one ہے اب یہ صورتحال جب سامنے آئی اس کی ویلو ابھی تک 10 ہے اس کو میں اپڈیٹ نہیں کر رہا کیونکہ وہ اس ورٹکس کا ایڈجسن نہیں تو پرائرٹی کیو میں اب کیا ہے ون ٹو ٹین یا انفینٹی یعنی کہ یہ ورٹیکس سب سے پہلے ہے اس کے بعد یہ ہے اس کے بعد یہ اور فائنلی یہ اگلا اسٹیپ اب میرے خیال میں آپ سمجھ کے ہوں گے کہ ہم اس ویکس کو کیوں میں سے نکال لیں گے جو کہ میں نے یہاں پہ انڈیکیٹ کیا ہے یہاں پہ اس کی بنا پہ دیکھیے میں نے یہ edge, edge کو بھی ڈال دیا ہے بلکہ میں نے یہاں پہ بھی یہ کاروائی کر لی تھی یہاں پہ اب میں نے edge, edge کو ڈالا اس کو لے کے اب اس کے جو ایڈجیسنٹ ہیں ان کو میں اپ ڈیٹ کروں گا ان میں دیکھیے کیا کیا اس کو میں اپ ڈیٹ کرتا ہوں اس کی ویلیو ٹین تھی اب چونکہ یہ ایج مجھے مل گیا ہے جس کی ویلیو ویٹ کی ویلیو پانچ ہے اس کی بنا پہ اب ٹین کی بجائے اس کی کی ویلیو فائیو ہو جائے گی پھر وہ پرائٹی کیو کے کی ایڈجسٹمنٹ ہوگی اسی طرح یہ ورٹیکس جو ہے اس میں دیکھیے ٹو میں نے سٹور کیا ہے جبکہ پہلے یہاں پہ انفینٹی تھا اس کی بنا پہ بھی یہ جو پرائٹی کیو ہے ری ایڈجسٹ ہوگی اس کا یہ بھی ایک ایڈجسنٹ ہے جس میں دیکھیے ایچ کی value 9 ہے لیکن میں اس کو کی ٹو اسائن کر چکا ہوں جو کہ یہاں سے ہوا تھا اس کو اب میں واپس ناؤ نہیں کروں گا یہاں پہ وہ جو کنڈیشن if ڈبلو یو وی از لیس دین کی والی بات جو ہے وہ فالس ہو جائے گی جس کی بنا پہ اس نوٹ کی اس ورٹیکس کی جو کی ویلو ہے وہ 2 ہی رہے گی تو اب دیکھیے پرائرٹی کیو جو ہے وہ ان تین نوٹس پہ مشتمل ہے دو دو اور پانچ جو کہ میں نے یہاں پہ انڈیکیٹ کیا ہے اور یہ بھی آپ نوٹ کیجئے کہ پرائرٹی کیو کا سائز جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے جیسے جیسے میں یہ نوٹس کو سلیکٹ کرتا جا رہا ہوں یعنی کہ میرا یہ جو سیٹ ایس ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے یہاں سے بکیا کاروائی جو ہے اب کافی سمپل ہے تو آئیے اب اس کو ہم مکمل کر لیتے ہیں یعنی کہ وہ مکمل ایم ایس ٹی جو ہے اس کو اب بنا لیتے ہیں وہ یو کہ پرائرٹی کیو سے میں نے ایک اور نوڈ کو نکالا جو کہ یہ ہے کیونکہ 2 اور 2 کے حوالے سے یہ دونوں نوڈز جو تھے یہ پرائرٹی کیو میں تھے میں اس کو بھی لے سکتا تھا اس کو بھی لے سکتا تھا میں نے اس کو لے لیا اس کے جو ایڈجسنٹ جو نوڈز ہیں اس کو میں نے دیکھا اس کا تو کلر پہلے ہی چینج ہو چکا ہے وہ اف اسٹیٹمنٹ جس میں وہ اینڈ ہے کنڈیشن کہ نہیں اسی طرح اس کو میں نے دیکھا یہ بھی آلریڈی کلرڈ ہے اس کو میں دیکھتا ہوں تو یہاں پہ کی ویلو آلریڈی 5 ہے یہ ایج ایک ہے جو کہ ویٹ 7 رکھتا ہے لیکن میں اس کو ریوائز نہیں کروں گا کیونکہ یقیناً 5 جو ہے وہ سات سے چھوٹا ہے تو یہاں پہ اب میں کچھ نہیں کرتا زیادہ سے زیادہ یہ کہ ایک تو اس کو میں نے کلر کر دیا اور یہ پری جو میرا پوائنٹر ہے اس کو میں نے سیٹ کر دیا ہے پرائرٹی کیو جو ہے ٹو رہی کیونکہ دیکھیے میں نے کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں کی ایز فار کی از کنسرن پرائرٹی کیو میں اب دو ایلیمنٹس رہ گئے یہاں پہ اب میں نے یہ ڈبل ایرو سے شو کیا ہے کہ اس پرائرٹی کیو میں یہ والا نکلے گا اور فائنلی یہ والا نکلے گا ان دونوں کی بنا پہ کوئی کی value جو ہے وہ ایڈجسٹ نہیں ہوگی اب آپ کے سامنے یہ فائنل کنفیگریشن آگئی. اس میں یہ دیکھیے سارے پوائنٹرس جو ہیں ان کو اگر آپ لیں تو آپ کے پاس منیمم اسپینگ ٹری ہے جس کا فائنل ویٹ اگر آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے تو سمپلی ان کو ایڈ کر لیجئے. 8 plus 4 فور ٹویلو پلس ٹو فور پلس ون اور یہ 2 جو ہے اس کو ملا کے 22. جو باتیں دو تین غور طلب ہیں کہ کس طرح دیکھیے پرائرٹی کیو میں ہم نے ایج کی بجائے جب ورٹسیز کو رکھا اور ورڈسیز کے سامنے کے ساتھ ہم نے ایج ویٹس جو ہیں ایز ایکی رکھا تو کاروائی کافی آسان ہو گئی یہاں پہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر میں ایجز کو ایکسپلسٹری رکھتا تو پھر مجھے کیا کرنا پڑتا اور اس وقت مجھے کیا ڈیٹا سٹرکچر جو ہے وہ استعمال کرنا پڑتا یہ میں آپ کے لیے ایز اے کوشچن چھوڑے دیتا ہوں اس پہ آپ غور کیجئے البتہ جہاں تک اس ایل کا تعلق ہے وہ پرائرٹی کیو کو استعمال کرتا ہے اور دوسری یہ بات آپ نے دیکھی کہ کس طرح جو ٹری ہے وہ آہستہ آہستہ ایک ایک ورٹیکس کے ایڈ ہونے سے بڑھتا جاتا ہے یہ نہیں کہ ہمارے پاس فارسٹ بن رہا ہے ہمارے پاس اب ایل اسٹیپ وائز موجود ہے تو آئیے اب اس کے انالس بھی کر لیتے ہیں ایونچلی ہمیں پتا چلے کہ ٹائمنگ کے حوالے سے ایک گراف جس میں وی ورٹ ہیں اور ای e ایچ ہیں تو یہ پرنس ایلکرتم جو ہے یہ آڈر کے حوالے سے کیا ایکسپریشن رکھتا ہے تو یہ کاروائی ہم کر لیں اٹیکس آرڈر to extract ٹو ایکسٹریکٹ فروم دا پرائرٹی کیو اسمپشن یہ ہے کہ پرائرٹی کیو جو ہے وہ آپ نے ہیپ کے ذریعے امپلیمنٹ کی ہے تو یاد ہے کہ جب ہیپ n ایلیمنٹس کی تو اس میں آڈر لاگ n آپریشن یا جہاں تک ایکسٹریکٹ ہے یہ آرڈر لاگ v آپریشن بن جائے گا for ایچ incident ایج وی اسپین پوٹینشلی آرڈر لاگ v ٹائم ڈیکریزنگ دا کی آف دا نیبرنگ ورڈ یہاں پہ یہ بات کہ ہم یہ نہیں کرتے کہ تمام جو انسیڈنٹ یا جو ایڈجسن ورڈسیز ہیں ان کی پہلے کیز کو ہم ریڈیوس کر دیتے ہیں بلکہ ہم نے لوپ میں یہ دیکھا کہ ہم key کی کی ویلیو کو چینج کرتے ہیں اگر تو اسی وقت ہم اس کو ڈیکریز یا پرائرٹی کیو decrease میتھڈ کو کال کر لیتے ہیں جس کی بنا پہ وہ ریپیفائی آپریشن جو کہ آرڈر لاک وی ہو سکتا ہے فرض کریں یہ ورٹکس جو ہے یہ بکیا تمام ورڈسیز کے ساتھ ایجز رکھتا ہے دسٹ time ٹائم از آرڈر لاگ times ٹائمس ڈگری آف یو ٹائمس لاگ وی اب یہ آرڈر کے اندر میں دونوں لاگ وی اور ڈگری آف یو یہاں پہ دیکھیے یہ وہ ایڈجسٹنٹ والی بات آگئی کہ جتنے ورڈ u کے ایڈجسٹنٹ ہوں گے یہ اس کی ایکچولی ڈگری ہوگی یہاں پہ ان اور آؤٹ ڈگری کی بات نہیں کیونکہ یہ انڈیریکٹ گراف ہے the other steps of update are constant time یعنی اور وہ color کو set کرنا یا کی کو سیٹ کرنا یا وہ جوسرے ہے اس کی ویلیو چینج کرنا تو ایونچولی اس بنا پہ اگر میں اب ٹوٹل رننگ دیکھوں تو چونکہ میں لوپ جو ہے یہ تمام یوز جو ورٹیکس وی کے ممبرز ہیں ان پہ چلاتا ہوں تو اب میں یہ سم کر رہا ہوں یہ ایک لحاظ سے انر فور لوپ تھا یہ ایک آؤٹر وائل لوپ کے اندر ہے انر فور لوپ جو تھا degree آف یو ٹائمس چلتا ہے جبکہ وائلڈ لوک جو ہے وہ ایونچلی تمام ورڈ کو لے کے چلتا ہے یہ سمیشن جب میں نے کی یہاں پہ سمپل اب ری والی بات ہے لاگ وی جو ہے وہ کانسٹینٹ ہے اس کو میں نے باہر نکالا one پلس ڈگری آف یو انڈر سمیشن کے اور اگر آپ یاد رکھیں یا گراف کی جو پراپرٹیز ہم نے شروع میں ڈسکس کی تھی اس میں sum of degree of یو is equal to two times نمبر آف ایج یہاں پہ اب یہ جو summation ہے اس کو میں نے finally closed form میں نکال لیا ہے یعنی log v times v 2e which is theta v e times log v since g is connected v is asymptotically no greater than e so this is theta e log v same as Kruskal's algorithm. یاد ہے کروسکال کے جب ہم نے انالیس کیے تھے تو وہاں پہ بھی اسی طرح سیٹا وی لاک ای لاک وی ایکسپریشن بنا تھا وہاں پہ اس کا جواز یہ تھا کہ اس ایلگردم کے جتنے سٹیپس تھے ان میں سارٹنگ والا سٹیپ جو تھا وہ ایک این لاگ این آپریشن تھا یا گراف کے حوالے سے ای لاک وی آپریشن تھا البتہ وہ جو یونین فائنڈ والی کاروائی تھی وہ ہم نے دیکھا کہ وہ سمپلی وی آرڈر فور ٹائم وی ایکسپریشن بنا تھا تو اس ایلگریدم کا جو اوور آل ٹائم تھا وہ شارٹنگ کی وجہ سے ای e بنا تھا یہاں پہ بھی ہم نے جب انالس کیے تو نتیجہ وہی نکلا اور ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کی امید ہمیں پہلے سے تھی کیونکہ دونوں ایلگردمس جو ہیں وہ اس منیمم اسپینگری لیما کے بیسس پہ کام کرتے ہیں دونوں گریڈی ایلگریدمس ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک جو ہے وہ ای لاگ وی یا ای جو لاگریدمک ہے ای لاگ وی الگریدم بنے اور پرم جو ہے وہ اس سے زیادہ بہتر بنے اگر ایسی بات ہوتی تو پھر ہم کرس کال کو کبھی کنسڈر ہی نہ کرتے بلکہ یہی کہتے کہ پرمس ایلگردم چونکہ سمپلی آرڈر ای یا آرڈر وی ہے تو یہ لازمی ہے بہتر ہے لیکن یہ وجہ تھی کہ ہم نے وہ جو جنیرک الگ بنایا تھا جس کے بیسس پہ ایم ایس ٹی لیما بنایا تھا وہ چونکہ ان دونوں کا محرک ہے اس کے پیچھے ان دونوں ایلگریڈمس کے پیچھے وہی ایم ایس ٹی لیما ہے تو دونوں کا جو ریزلٹ ہے ایونچلی وہ ایک ہی نکلتا ہے ٹائمنگ کے حوالے سے یہاں پہ اب ہم منیمم سپیننگ ٹری کی گفتگو فی الحال ختم کرتے ہیں میری تجویز ہے کہ آپ اس کو ضرور ریوائز کیجئے بلکہ ایم ایس کے لیے اور ایک دو اور ایلگردمس بھی موجود ہیں جو کہ اسی طرح گریڈی اسٹریٹجی پہ کام کرتے ہیں اب ہم ایک اور گراف ایپلیکیشن کے حوالے سے ایک کافی اہم جو اس کا ایک ایپلیکیشن ایریا ہے شارٹیسٹ پیتھ کا اس کی جانب چلتے ہیں یاد ہے جب میں نے گرافز کی بات کی تھی تو گرافز کے استعمال کے حوالے سے میں نے کمیونیکیشن نیٹورکس ٹرانسپورٹیشن نیٹ ان کے یہ جو مثال تھی اس کو میں نے سب سے زیادہ اجاگر کیا تھا کہ گرافز جو ہیں وہ ایسی ایپلیکیشن میں انتہائی مفید ثابت ہوتے ہیں بلکہ اگر آپ انٹرنیٹ کو لے لیں جو کہ ایک ڈیٹا کمیونیکیشن نیٹ ورک ہے یا روڈ ٹرانسپورٹیشن کو لے لیں جس میں سڑکیں جو ہیں سٹی ہو جائے یا ود ان سٹی ہو جائے یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پہ گرافز جو ہیں وہ کافی استعمال کیے جاتے ہیں اور انہیںشنس میں ایک چیز یا ایک جو کاروائی ہم کرنا چاہتے ہیں عموماً وہ ہے شارٹیسٹ پیتھ کا ہم نے جب منیمم اسپیننگ ٹری بنایا تو ایک لحاظ سے ہم منیمم ایجز ڈھونڈ رہے تھے لیکن یہاں پہ ہم اسپینگ کی بات کر رہے ہیں ہم یہاں پہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ فرض کرے میں ایک ورڈ پہ بیٹھا ہوں وہاں سے میں نے کسی اور ورڈکس پہ جانا ہے اور یہاں پہ میرے پاس ایجز جو ہیں فرض کریں وہ سڑکیں ہیں کمپیوٹر ورکس اگر ہیں اور اس کو میں نے ایک گراف سے ریپرزینٹ کیا ہے تو یہ جو ایجز ہیں ان پہ جو ویٹس ہیں یہ ڈیلیز ہو سکتی ہیں اگر آپ نے کمپیوٹر ورکس کے بارے میں خاص طور پہ ان کے جو لنکس ہوتے ہیں ان کے بارے میں پڑھا ہو تو فرض کریں آپ کے پاس سیٹلائٹ لنک ہے سیٹلائٹ لنکس جو ہیں یہ انہرنٹلی زیادہ ٹائم استعمال کرتے ہیں کیونکہ جیو سنکرنس سیٹلائٹس جو ہیں وہ زمین سے تقریباً پچیس ہزار کی بلندی پہ ایکویٹر کے اوپر وہ سیٹلائٹ ہوتا ہے تو سپیڈ آف لائٹ کا اگر آپ حساب رکھیں یا سپیڈ آف الیکٹرانس جو اوپر ٹرانسمٹ کریں گے ویوس جو جائیں گی وہ تقریباً تین ملی سیکنڈ ٹائم لیتی ہیں اوپر جانے کے لیے اور اتنا ہی ٹائم درکار ہوتا ہے نیچے آنے کے لیے اس کی بنا پہ سیٹلائٹ سرکٹس جو ہیں اس میں ڈیلے زیادہ ہوتی ہے البتہ اگر آپ کے پاس فائبر آپٹک لنکس ہیں یا ایون کاپر لنکس ہیں تو اس میں ڈیلے جو ہے وہ کم ہوتی ہے کیونکہ سگنل جو ہے وہ بڑی جلدی سے ٹریول کر جاتا ہے ایک ڈسٹنس خیر یہاں پہ جو چیز میں واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ایج ویٹس جو ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں البتہ اب آپ کے پاس گراف بن گیا ہے اور ان میں اب آپ شارٹیز پاتھ ڈھونڈنا چاہتے ہیں ہم شارٹیج پارت کی دو تین ویرائٹی دیکھیں گے جس میں ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ ایک ورٹیکس سے کسی اور ورٹکس تک شارٹیج پارتھ ڈھونڈو دو، ایک ورٹیکس سے تمام بکیا ورٹس، ورٹسیز ورٹیسیز جو ہیں ان تک پاتھ ڈھونڈو دو، یا یہ کہ دو ورٹیسیز کا پیئر بناؤ پورے ورٹسیز کو لے کے ان میں سے دو دو کے پیئر بناؤ اور ان کے درمیان جو شارٹیج جو ہیں ان کو کمپیوٹ کرو خیر یہ وہ ایریا ہے جس پہ اب ہم گفتگو شروع کریں کر رہے ہیں لیکن آج کے لیکچر کا چونکہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے یہ گفتگو انشاءاللہ میں اگلی دفعہ جاری رکھوں گا میری تجویز کے شارٹیج پات کے بارے میں آپ کتاب میں چیپٹر جو ہے اس کو پڑھیں اور وہ الگردم جو ہم ڈسکس کریں گے ان پہ ایک دفعہ نظر ڈال لیں یہ گفتگو انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم مکمل کریں گے تب تک خدا حافظ